أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار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 من هو خالد النار فقطع اس جنت کی صفت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوا ہوگا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان متقین کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی کیا یہ لوگ ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا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 اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں اس نبی نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ایسینن کے معنی متغیر یعنی بدل جانے والا غیر ایسینن نہ بدلنے والا یعنی دنیا میں تو پانی کسی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اس کو اور اس کی بدبودار ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کی بو اور ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے جس سے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے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 جنت کی پانی کی یہ خوبی ہوگی کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا یعنی اس کی بو اور ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب پیو تازہ مفرح اور صحت افزا پھر جس طرح دنیا میں وہ دودھ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گائےوں بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکلتا ہے جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا بلکہ اس کی نہریں ہوں گی اس لیے جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا خراب ہونے سے بھی محفوظ ہوگا پھر دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہایت تلخ بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے الواز این اسے پی کر انسان بالعموم حواس سے باختہ ہو جاتا ہے بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے اول فول بکتا ہے اور اسے اپنے جسم تک کا ہوش نہیں رہتا جنت کی شراب دیکھنے میں حسین ذائقے میں اعلیٰ اور نہایت خوشبودار ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا بلکہ ایسی لذت و فرہس و فرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا لیفی ہے غل ہے یوں لا ہے غو نوں ہے یوں ذیف صافات صاف آیتمبر سینتالیس نہ اس سے چکر آئے گا نہ عقل جائے گی مزید دیکھیے سورہ واقعہ آیتمبر انیس پھر یعنی شہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا بالکل صاف شفاف ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوے پھر یعنی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو مذکور ہوئے کیا وہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا ظاہر بات ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایک درجات میں ہوگا اور دوسرا درقات مطلب جہنم میں ایک نعمتوں میں داد طرب و عیش دے رہا ہوگا دوسرا عذاب جہنم کی سختیاں جھیل رہا ہوگا ایک اللہ کا مہمان ہوگا جہاں انواع و اقسام کی چیزیں اس کی توازن اور اکرام کے لیے ہوں گی اور دوسرا اللہ کا قیدی جہاں اس کو کھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ و کسیلہ کھانا اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا بب تفاوۃ رہتا بے کجا پھر یہ منافقین کا ذکر ہے ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی تھی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ مجلس سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوا عطا فرمایا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 چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں تو جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ واللہ يعلم پس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تمہاری نقل و حرکت اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المغشي عليهم من الموت فاولالهم اورجلوق يمان لايو कहते हैं जिहाद के मुतलक कोई پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قطال مطلب جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کے باعث غشی تاری ہو چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے طاعتم قول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَو صَدقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا <لَهُم> اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے پھر جب جہاد کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دیتا ہے اور ان کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے جیسا کہ آپ بھی جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا بنا انا کہ حتعین بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھتیس میری بیست اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سا آگے ہے اسی طرح قیامت میرے ذرا سے یا ذرا سا بعد ہے دیکھیے فتح الباری شرح صحیح البخاری حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو تین کے تحت پھر یعنی جب قیامت اچانک آ جائے گی تو کافر کس طرح نصیحت حاصل کر سکیں گے مطلب ہے اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے تو تو بھی وہ مقبول نہیں ہوگی اس لیے اگر توبہ کرنی ہے تو یہی وقت ہے ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غیر مفید ہوگی پھر یعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں کیونکہ یہی توحید اور اطاط الٰہی مدار خیر ہے اور اس سے انحراف یعنی شرک اور معاشیت مدار شر ہے پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس توبوا الی ربکم فا انی استغفر اللہ و اتوبوا الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرہ بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 6307 و مسند احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر 211 لوگو بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کیا کرو میں بھی اللہ کے حضور روزانہ ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں پھر یعنی دن کو تم جہاں پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جہاں آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے مطلب ہے شب و روز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں ہے پھر جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین جو جذبہ جہاد سے سر تھے جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے اور کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی یعنی جس میں جہاد کا حکم ہو پھر یعنی ایسی صورت جو غیر منسوخ ہو پھر یہ ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گراں گزرتا تھا ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی پاس دفعہ شامل ہو جاتے تھے سورہ نساء آٹ نمبر 77 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے پھر یعنی حکم جہاد سے گھبرانے کی بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سم و طاقت کا مظاہرہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت گستاخی کی بجائے اچھی بات کہتے ہیں یہ اولا بمعنی اج ہے جسے ابنی کثیر نے اختیار کیا ہے بعض نے اولا کو تحدید و وعید کا کلمہ یعنی بد دعا قرار دیا ہے میں ہوں ما ہوں میں ان کی ہلاکت قریب ہے مطلب ہے ان کی بزدلی اور نفاق ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا اس اعتبار سے طاعت و قول معروف جملہ مستانفہ ہوگا اور اس کی خبر محظوف ہوگی خیر فتح و عصر التفاثیر پھر یعنی جہاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جہاد آ جائے پھر یعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں یا رسول اللہ کے سامنے رسول کے ہمراہ لڑنے کا جو عہد کرتے ہیں اس میں اللہ سے سچے رہیں پھر یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ و اخلاص کا مظاہرہ بہتر ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فہل سہیں تم پھر اے منافقو تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناتے توڑ ڈالو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی افلا کیا پھر وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں انہوں بے شک جو لوگ بعد اس کے ایک ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی اپنی پیٹھوں کے بل پلٹ گئے شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل مزین و خوشنما بنا دیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں مطلب یہود سے جنہوں نے اس چیز مطلب قرآن کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے فقی فعی و پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے جب کہ وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے ذالک بان انہم متتبعو ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم یہ مار اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس اللہ کی رضا مندی نا پسند کی لہذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہم حسیم الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے چینے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً آپ کو وہ منافق دکھا دیتے پھر آپ انہیں ان کے چہروں کی علامتوں سے ضرور پہچان لیتے اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ایک دوسرے کو قتل کر کے یعنی اختیار اور اقتدار کا غلط استعمال کرو امام ابن کثیر نے تولئی تم کا ترجمہ کیا ہے تم جہاد سے پھر جاؤ اور اس سے اعراض کرو یعنی تم پھر زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو اس میں فساد فل عرض کی عموماً اور قطع رحمی کی خصوصاً ممانعت اور اصلاح فل عرض اور صلا رحمی کی تاکید ہے جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان سے عمل سے اور بزل اموال کے ذریعے سے اچھا سلوک کرو حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے بحوالِ تفسیر بن کثیر پھر یعنی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے حق کے سننے سے بہرا اور آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے یہ نتیجہ ہے ان کے مذکورہ اعمالِ سیاح کا پھر جس کی وجہ سے قرآن کے معنی و مفاہیم ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتے پھر اس سے مراد منافقین ہی ہے جنہوں نے جہاد سے گریز کر کے اپنے کفر و ارتداد کو ظاہر کر دیا پھر اس کا فائل بھی شیطان ہے یعنی میں طول عموری یعنی انہیں لمبی آرزوؤں اور اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمر ہے کیوں لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو یا فائل اللہ ہے اللہ نے انہیں ڈھیل دی یعنی فوراً ان کا مواخذہ نہیں فرمایا یہ سے مراد ان کا ارتداد ہے پھر یعنی منافقین نے مشرقین سے یا یہود سے کہا پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں پھر جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وہ اللہ ہوب میں یوب نساء سر آیت نمبر 81 اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو خفیہ باتیں کرتے ہیں پھر یہ کافروں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چھپتی اور ادھر ادھر بھاگتی ہیں تو فرشتے سختی اور زور سے انہیں پکڑتے کھینچتے اور مارتے ہیں یہ مضمون اس سے قبل سورہ انعام آیت نمبر ترانوے اور سورہ انفال آیت نمبر 50 میں بھی گزر چکا ہے پھر افغان بغنون کی جمع ہے جس کے معنی حسد کینہ اور بغض کے ہیں منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و انات تھا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے پھر یعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشاندہی کر دیتے کہ ہر منافق کو آیا نن پہچان لیا جاتا لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کی صفت ستاری کے خلاف ہے وہ بالعموم پردہ پوشی فرماتا ہے پردہ دری نہیں دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے پھر البتہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو ہی ایسا ہوتا ہے جو ان کے باطن کا غماز ہوتا ہے جس سے اے پیغمبر تو ان کو یقینا پہچان سکتا ہے یہ عام مشاہدے میں آنے والی بات ہے کہ انسانوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انہیں لاکھ چھپائیں لیکن انسان کی گفتگو حرکات و سکنات اور بعض مخصوص کیفییت اس کے دل کی اس کے دل کے راز کو آشکارہ کر دیتی ہیں پھر اللہ تعال فرماتے ہیں وال نے بلوون ن کو حتى نے اعلے مل مجہی دینا من اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتی کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں ان الذین كفروا وصدوا عن سبیل الله وشاق الق من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی, بھی نہیں وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان قریب وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُوا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ اسی حالتِ کفر میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ چنانچہ تم کمزور نہ پڑو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ جبکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تم سے تمہارے عملوں کے ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا <ت premier flying quotenotplayer> ja wa wa in wa بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تکوا اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے تمام مال نہیں مانگے گا ای ویخرج اگر اللہ تم سے اس مال کا سوال کرے تو پھر وہ اس پر اصرار کرے اگر اللہ تم سے اس مال کا سوال کرے پھر وہ اس پر اسرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینے نکال باہر کرے گا ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه سنو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم پھرو گے تو اللہ تمہارے سوا دوسرے لوگ بدل لائے گا پھر وہ تم جیسے نافرمان فرمان نہ ہوں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سب کچھ ہے یہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور ظہور ہے تاکہ دوسرے بھی جان لیں اور دیکھ لیں اسی لیے امام ابن کثیر نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے حت نہ علم یہاں تک کہ ہم اس کے وقوع کو جان لیں ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قسم کے الفاظ کا ترجمہ کرتے تھے لینا تاکہ ہم دیکھ لیں بہوال ابن کثیر پھر بلکہ اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے پھر کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ایمان و اخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے پھر یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد و نفاق اختیار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرو یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے بعض نے کبائر و فواہش کے ارتکاب کو بھی حب کے عمل حبیط اعمال مطلب عملوں کے ضائع ہونے کا باعث گردانہ ہے اسی لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواہش سے بچتے ہیں سور نجم آیت نمبر بتیس اس اعتبار سے کبائر و فواہش سے بچنے کی اس میں تاکید ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ معلوم ہوتا ہو اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کے دائرے سے باہر ہے تو رائے گاں اور برباد ہے پھر مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب اور فائق ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو بلکہ کفر پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب کفر کے اثر الفوظ کے بڑھانے میں مدد دینا ہے یہ ایک بڑا جرم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اجازت یقیناً ہے لیکن ہر وقت نہیں صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فروتر ہوں ایسے حالات میں لڑائی کی بنسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھرپور تیاری کر لیں جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہدہ کیا تھا بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینسٹھ پھر اس میں مسلمانوں کے لیے دشمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہے پھر بلکہ وہ اس پر پورا اجر دے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا پھر یعنی ایک فریب اور دھوکہ ہے اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس کا اعتبار پھر یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے اسی لیے اس نے تم سے زکوٰۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نہایت کلیل حصے کا یعنی صرف ڈھائی فیصد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر علاوہ اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے پھر یعنی اگر ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اسرار کے ساتھ اور زور دے اور زور دے کر تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و انعات کا اظہار بھی یعنی صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دنوں میں اناد پیدا ہو جاتا کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے پھر یعنی کچھ حصہ زکوٰۃ اور عام صدقات کے طور پر اللہ کے رستے میں خرچ کرو پھر یعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے پھر یعنی اللہ تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے نہیں وہ تو غنی ہے بے نیاز ہے وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو دوسرے تمہارے ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں تیسرے تم دشمن پر غالب اور برتر رہو اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو نہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے پھر یعنی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ پھر بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایمان سریا مطلب سات ستاروں کے جھرمٹ کے ساتھ بھی لٹکا ہو لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے بحوالِ جامعہ تر مدی حدیث نمبر 3261 ہزار دو سو اکسٹھ تیسری جلد سفر نمبر چودہ سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ محمد اور آغاز ہوتا ہے سورہ فتح کا تو سورت الفتح ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں انتیس اور رکوع ہیں چار